اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقادر وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتقدوا ان الله لا يحب المعتدين الى قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فاين ان تنتهوا فلا عدوان الا على الظالمين فقال عز وجل كما ورد في نفس السوره كتب عليكم القتال وهو كرهم لكم خاسبک ولاحواسی ویسری امریک وحلو لگت ملکی الاح مرمنا الشدنا من نامن شروع اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترض اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك امين يا رب العالمين مطالعہ پرانے حکیم کے جس منتخب نصاب کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں اس کے حصہ پنجم کے جو دروس اب باقی رہ گئے ہیں ان کی اصل نوعیت سیرت نبوی علا صاحب اسلات کے مدنی دور کے مطالعے کی ہے خصوصا غزوات کے حوالے سے اس لیے کہ اس دور میں صبر و مساورت کا جو اصل تعلق تھا وہ انہی جنگوں کے ساتھ غزوات کے ساتھ اس لیے کہ جب اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو ظاہر ہے اس میں مشقتیں بھی تھیں سعودتیں بھی تھیں انفاق مال بھی انوالو تھا اس لیے کہ آج کل کی طرح کی سٹینڈنگ آرمیز تو تھی نہیں سپلائی لائنز نہیں ہوتی تھی ہر شخص جو نکلتا تھا اللہ کی راہ میں اپنا خرچ کرتا تھا سواری ہے تو اپنی ہے خرچ ہے تو اپنا ہے نانفقہ ہے تو اپنا ہے پھر ظاہر ہے کہ جنگ کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان اپنی جان کا رسک لے کر ہی میدان جنگ میں حاضر ہوتا واپس آ جانا گویا کہ ایک نئی زندگی ہے تو اس اعتبار سے صبر و مسابرت کے جو مضامین مکی قرآن میں ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے اس لیے جو بقیہ دروس ہے اس حصے کے وہ سب کے سب جو اہم غزوات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان سے متعلق ہے اس کا ایک اضافی فائدہ یہ ہو جائے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پر فلسفہ سیرت اور اس میں بھی خصوصاً منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں بعض مباحث کے جو اس سے قبل جو ہمارے ہاں اس سال محاضرات ہوئے تھے منہج انقلاب نبوی کے موضوع پر اس میں کچھ تشنہ رہ گئے تھے تو ان بقیہ دروس میں اس حصہ پنجم کے ان اللہ تعالیٰ اس تشنگی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ پہلو سیرت النبی کے بلکہ پھر عرض کر رہا ہوں صرف سیرت النبی نہیں فلسفہ سیرت سیرت, سیرت اور شہ ہے فلسفہ سیرت اور ہے سیرت میں واقعات کو ترتیب سے بیان کر دیا جائے گا فلسفہ سیرت میں ان واقعات کے اسباب و علل ہوں گے ان کے مابین منطقی ترتیب ہوگی ان کا کیا منطقی پس منظر ہے تو فلسفہ سیرت اور پھر اسی کے حوالے سے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشت جو ہیں انشاءاللہ زیادہ نمایاں ہوگی تو اب جو بقیہ دروس ہیں منتخب نصاب کے اس حصے کے اس کی ترتیب آپ لوگ اور فرما لیں چار درس ہو چکے ہیں آج پانچواں دس جو ہے وہ بالکل اس میں ایک نیا شامل کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے ازم قتال سے حکم قتال تک یہ دو مرحلے ہیں ایک ازم قتال ہے اور ایک پھر حکم قتال ہے کتال کا وجوب اور قتال کی فرضیت انشاءاللہ شاء تعالی دو نشستوں میں ہم اس موضوع پر اپنا مطالعہ مکمل کریں گے پھر جو بقیہ دروس ہیں جو شائع شدہ کتاب کی ساتھ شکل میں ہیں ان میں یوں سمجھے کہ درس ششم جو ہے وہ غزوہ بدر سے متعلق اور اس کے ضمن میں سورہ انفال کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے درس ہفتم غزوہ عہد سے متعلق اور اس کے ضمن میں سورہ آل عمران کی کچھ آیات کا مطالعہ ہوگا پھر درس ہشتم غزوہ احزاب سے متعلق اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی نام کی صورت ہے سورہ آزاب جس میں کہ دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ آزاب کے حالات مذکور ہیں درس نہم صلح ادیبیہ اور اس کے ضمن میں ہم سورت الفتح کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے پھر درس دہم جو ہے وہ غزوہ تبوک سے متعلق سورہ توبہ کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے اس طرح اس سے قبل ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ پنجم کے کل دروس ساتھ تھے اس مرتبہ ان کی کل تعداد دست ہو جائے اب آئیے اس سے پہلے کہ ہم ازم قتال سے حکم کتال تک کے معاملے پر غور کریں پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ صبر کے ضمن میں جو ابتدائی مضامین آئے تھے انہیں پھر ذہن میں تازہ کر لیا جائے اس لیے کہ اب ہماری بحث کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی تو بہتر ہے کہ ان بنیادی مضامین کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کیا جائے پہلی بات جس پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی صبر کا مفہوم کیا ہے لغوی بفو کیا ہے صبر و عربی زبان میں کہتے ہیں ایلوے کو وہ نہ کڑوی شہ جو بعض ادویات میں استعمال ہوتی ہے تو یہ اصل معاملہ اس نص کا گویا کہ کڑوے بھوٹ بھرنا ناگوار حالات کو برداشت کرنا ناپسندیدہ کیفیات میں تحمل اور استقلال اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنا یہ اصل صبر ہے پھر یہ کہ یہ صبر جو ہے جہاں تک قرآن مجید میں احادیث میں اس نفس کا استعمال ہوا ہے علماء نے پھر اس کی قسمیں بیان کی صبر الگ تع اس لیے کہ دو بھی حکم ہے اس پر عمل پیرا ہونے میں نفس کی کچھ نہ کچھ مخالفت ہوتی ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے نفس آرام چاہ رہا ہے لیکن یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اپنے نفس کی استراحت کی خواہش کو رد کرتے ہوئے اٹھتے ہیں یہ گویا کہ آپ صبر کر رہے ہیں تو صبر التاح صبر انل ایک گناہ ہے اس کی ترغیب ہے موقع موجود ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں ہیں یہ صبر عن ماسیا معصیت سے اپنے آپ کو روکنا اور تھامنا صبر اللبلا یا صبر الل ابتدا آزمائشوں پر جامع لفظ ہے آزمائش ہر شکل میں آتی ہے سورہ کبوت میں ہم دیکھ چکے ہیں آزمائش اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے لیکن انسانوں کے ذریعے سے آتی ہے کبھی اور مادنی اسباب و وسائل کے ذریعے سے آتی ہے کبھی مصیبت آسمان سے آتی ہے کبھی زمین سے ابلتی ہے لیکن یہ تمام چیزیں بند مومن کے لیے ابتدا کبھی کفار کے ہاتھوں آتی ہے مخالفین کے ہاتھوں آتی ہیں ان سب میں اپنے آپ کو تھامنا روکنا ثابت قدم رہنا اور اسی کا ایک پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب مخالفین مایوس ہو جاتے ہیں کہ تشدد اور تعذیب اور پروسیکوشن سے یہ لوگ ہراساں نہیں ہو رہے بدل نہیں ہو رہے تو پھر کچھ لالچ بھی دیے جاتے ہیں کچھ ٹیمپٹیشنس بھی ہوتی ہیں ان ٹیمپٹیشنس کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو کھڑے رکھنا یہ گویا کہ صبر کی مختلف صورتیں ہیں پرانے مجید میں بعض مقامات پر صبر کا لفظ کل دین کی تعبیر کے لیے بھی آیا ہے یہ بڑے اہم مقامات ہیں جیسے کہ سورہ فرقان ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے صبر ان لوگوں کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے ان کے صبر کے ہیں یہ سارے صبر اس میں آ گئے انہوں نے معصیت سے اپنے آپ کو رو کے رکھا نہن نفس عانل الحوا اپنی خواہش نفس کی باگے کھینچ کر رکھی انہوں نے ہمارے احکام پر عمل کیا انہوں نے دنیاوی امنگوں کی وہ جو حالی کا شعر ہے کہ اب آسا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر ورلڈلی امبیشنس تمنایں امنگیں ولولے ان سب کو قربان کیا دین کی خدمت کے لیے دین کی دعوت اور اقامت میں اپنے آپ کو کھپانے کے لیے تو گویا کے بندہ مومن کی پوری زندگی کے لیے بھی ایک لفظ سفر جو ہے کفایت کر جائے اس کے کچھ اور بھی مواقع اور اس کی کچھ اور مثالیں بھی میں نے ابتدا میں بیان کی تھی اس لیے کہ دین کی تعبیر جو ہے بہت سی ایسی جامع اصطلاحات ہے ایک لفظ ایمان میں پورا دین موجود ہے ایک لفظ اسلام میں پورا دین موجود ہے ایک لفظ تقویٰ میں پورا دین موجود ہے ایک لفظ, میں ہے ایک لفظ جہاد میں پورا دین موجود ہے جہاد ہی کے مختلف مراحل ہے جہاد نفس کے خلاف ہے جہاد بادشاہ کے خلاف ہے جہاد باطل نظریات کے خلاف ہے جہاد شیطان کے خلاف ہے جہاد غلط نظام کے خلاف ہے یہ جہادی ہے ابتدا سے لے کر اختتام تک جہادی جہاد ہے اسی طرح نفظ صبر ہے ہمارے اس منتخب نصاب کے سہ پنجم میں جو صبر ہے وہ در حقیقت ایک خاص صبر ہے اس کے مباحث ہے وہ صورت العصر سے کیونکہ آغاز ہوتا ہے منتخب نصاب کا اور وہاں آخری شرط جو ہے انسان کے نجات کی شرائط میں سے وہ ہے تواس ب صبر ولاسرسانفی حس ان نظین عام الحاط و بلحق و تباس و ب صبر گویا کہ حق کی دعوت حق کا اعلان و اعتراف حق کے غلبے کی صحیح و جوہد اس راہ میں جس صبر کی ضرورت ہے وہ ہے اصل میں اس حصہ بنجوں کا موضوع۔ اس کے ذمن میں اب ہم نوٹ کر چکے ہیں کہ مکی دور میں صبر ذرا مختلف تھا مدنی دور میں آ کر صبر کی نوعیت بدل گئی مکی دور میں بھی یاد ہوگا کہ دو حصوں میں میں نے تقسیم کیا تھا یہ تمام بڑی تیزی کے ساتھ میں ہوں کہ مضامین ذہن میں تازہ ہو جائیں مکی دور کوئی بارہ ساڑھے بارہ برس بنتے ہیں تیرہ برس شمار کر دیجیے اس میں سے تین برس ابتدائی جو ہیں ان کے اندر معاملہ یہ رہا ہے ان کے دوران میں کہ ساری پرسیکیوشن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مرکوز تھی اور ساری پرسیکیوشن ساری ایزا صرف زبانی تھی ابھی اوروں کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو رہا اور بات بالکل واضح تھی ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں اگر یہ دائی جو ہے اگر انہی کی قوت رادی کو کچل دیا جائے ان کی کریکٹر ایسیسینیشن کر دی جائے ان کا اعتبار معاشرے میں ختم کر دیا جائے ان کی شخصیت مجروح کر دی جائے تو پھر دوسروں سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں خود بخود یہ تحریک اور یہ دعوت جو ہے دم توڑ جائے گی لہذا شاعر ہیں ساحر ہیں سنی سنائی باتیں کہہ رہے ہیں مجنون ہے دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا آس کا اثر ہو گیا ہے یہ طرح طرح کی باتیں ہیں کہ جو حضور کو سننی پڑی ہے تو یہ ایزا ہے اور پورے تین برس تک صرف حضور کی ذات پر مرکوز ہے اور صرف مربل ہے زبانی کلامی یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پہلے تین سال چار سال کے دوران جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں اٹھارہ مرتبہ حضور سے واحد کے سیگے میں خطاب کر کے فرمایا گیا فسمل اسمل اے نبی صبر کی یہ لیے برداشت کیجیے ابھی جمع کے سیدھے کی ضرورت ہی نہیں کسی اور کو کوئی چھیڑ ہی نہیں رہا اس لیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدل ہو جائے مایوس ہو جائے کمر ہمت ان کی جواب دے جائے حوصلہ جو ہے ان کا پست ہو جائے قوت ارادی کچھ لی جائے تو پھر کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں چنانچہ اٹھارہ مرتبہ ہے قرآن مجید میں جو حضور وسمر وما سمروں کا اللہ بلّہ وسمر کما سمراس میں من الر اے نبی صبر کیجیے جھیلے مسم الحکم رب قبال تک ان کا صاحب خود صبر کیجئے اور دیکھیے اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا جنہوں نے کچھ اجلت سے کام لیا تھا یعنی حضرت یونس علیہ سلا تھوڑی اور, اور چار مرتبہ آیا ہے یہ کہ آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں یہ میرے سامنے موجود ہے سورتحا کی آیت نمبر ایک سو تیس فسبر على یقول سب بےحم بحمد ربیہ قبل تلو ای شم سے و قبل غرو بے سورہ 17 کی آیت نمبر سترہ اسمر علامہ یقول سورہ کاف آیت قاف فسبر علامہ یقول على بے ہم جے ربیہ کا قبل ترو ایشم سے و قبل غرو اسی طریقے سے بہت ہی مشہور آیت ہے سورہ مزمل کی عام یقول اور بڑی اہم آیت جو ہے سورہ ہجر کی ہے ان عالم الزی کو صدروں کا نبیہ میں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے تو پہلے تین سال تو صبر جو ہے وہ صرف حضور کو ہی کرنا پڑا ہے اور وہ بھی زبانی ایزا پر سال سے جب انہوں نے محسوس کر لیا یہ دعوت جو ہے اس کا راستہ تو روکنے میں ہم ناکام رہ گئے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت پست ہوئی اور نہ اس دعوت کا ہم راستہ روک سکے تو اب انہوں نے فزیکل پروسیکوشن تشدد تعزیب اور اس کا شکار خاص طور پر سب سے بڑھ کر تو ہوئے غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کے کوئی حقوق تھے ہی نہیں اور دوسرے نوجوان جن پر بزرگوں کو اختیارات حاصل تھے اونچے سے اونچا گھرانا ہے لیکن یہ کہ اس گھرانے کے بزرگوں کو نوجوانوں پر اختیار حاصل ہے بارے پیٹیں بھوکا رکھیں باندھ زنجیروں میں جکڑ کر گھروں میں ڈال دیں تو جہاں تک یہ دو طبقات ہیں ان پر جو عرصہ آتنک ہوا ہے اب اس میں صبر کی ضرورت ہے اس موضوع پر سورہ کبوت میں ہم پورا تفصیل سے مطالعہ کر چکے ہیں اس کے بعد ہجرت ہوئی ہجرت کے بارے میں گزشتہ رشست میں میں نے ایک بات ارض کی تھی اور آج اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں ایک خاص نکتا ہے جس کی طرف ذہن پہلی مرتبہ منتخب ہوا ہے یہ بات تو میں نے ارض کی تھی کہ ہجرت کو مستشرقین نے فلائٹ قرار دیا ہے دی فلائٹ تو مدینہ گویا کہ یہ فرار تھا یہ ایک جائے پناہ کی تلاش میں جیسے گھبرا کر کوئی کسی جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور بسیرا لینا چاہتا ہے پناہ حاصل کرنا چاہتا ہے یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے اور یہ در حقیقت بڑے سٹل انداز ہے ہمارے جو لوگ مستشقین کی کتابیں پڑھتے ہیں انہی الفاظ کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں کچھ تاثرات قائم ہو جاتے ہیں ہجرت جو مدینے کی ہے خاص طور پر اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور جو نکتہ میں آج افراد کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہجرت حمشہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے لفظ ہجرت کے حوالے سے بالکل نہیں ہے اشارہ موجود ہے سورہ ان کے تیسرے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں یا عبادی ان یا تن فیا یا فامدور اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین بڑی کشادہ ہے پس صرف میری بندگی کرو اگر یہاں رہتے ہوئے میری بندگی نہیں کر سکتے اس کو خیر بات کہو اور جاؤ اور جہاں بھی تمہیں موقع ملے جہاں بھی سر چھپانے کو جگہ ملے جاؤ اور وہاں لے کے بندگی میری کرنی ہے مجھ سے بندے رہنا ہے اس زمین سے نہ بندھے رہو اس جگہ سے اس مقام سے اس وطن سے نہ بندے رہو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ہجرت کا لفظ جو آیا ہے وہ سورین کبوت میں نہیں آیا اس لیے کہ واقعات ہجرت حبشہ جو ہے وہ واقعت پناہ کی شکل تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی اجازت دے دی تھی کہ جو لوگ جانا چاہیں وہ چلے جائیں جن سے یہاں اب برداشت نہیں ہو رہی ہیں صحبتیں اور تکالیف اور مسائل چلے جلد. اس کے لیے تو اگر لفظ استعمال کیا جائے کسی بھی درجے میں اس لیے کہ اس کے لیے قرآن میں لفظ ہجرت نہیں آیا قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں لفظ ہجرت یا سورہ حج میں ہے اور یا سورج نحل میں ہے صرف اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورہ حج کے بارے میں تو یہ بھی اختلافی رائے ہے میں نے ابھی عرض کیا ہے بار بار عرض کیا ہے اسی سلسلہ دروس میں کہ اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ مدنی صورت ہے لیکن یہ کہ ذاتی رائے میری یہی ہے کہ وہ مکی صورت ہے لیکن اس میں کچھ آیات مدنی ہیں کچھ آیات ایسی ہیں جو اسلائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہوا کہ نہ وہ ٹیکنیکلی نہ وہ مکی ہے نہ مدنی ہے بلکہ آپ جب کہ سفر فرما رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف اس دوران میں وہ آیات نازل ہوئی بہرحال سورہ نحل جو ہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ بالکل ہجرت سے متاثر قبل نازل ہوئی ہجرت کا لفظ ہجرت مدینہ کے لیے آیا ہے ہجرت کا لفظ قرآن مدینہ اگرچہ سیرت کی کتابوں میں ہجرت حبشہ کا عنوان آپ کو مل جائے گا لیکن وہ ظاہری مناسبت کے اعتبار سے ہے قرآن میں ہجرت کا لفظ صرف ہجرت مدینہ کے لیے آیا ہے. اور ہجرت مدینہ کی نوعیت کیا تھی اس کو میں سورہ انفال کی اس آیت کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ واضح کر دوں جو قتال کے زمین میں سورہ انفال میں آیات نمبر پندرہ اور سولہ میں آیا ہے یا یازین عامل ازالقی تم الزین کفر زخفر فلا تو الحم ایمان والو جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کافروں سے جنگ کے وقت جب کہ مقابلہ ہو دو بدو تو دیکھو انہیں پیٹ بت دکھانا پیٹھ پھیر کر میدان جنگ سے فرار کی شکل اختیار نہ کرنا وہ میں یو ول ہوں گی او میں دن دوبو رہوں اللہ متحر فل کے تالن او متحظن فقط باب غدب من اللہ وما و و جہن و جس شخص نے جنگ کے دن پیٹھ دکھا دی دشمن کو پیٹھ دکھا کر میدان سے راہ فرار اختیار کی سوائے دو شکلوں کے اللہ متحر فن لے کے یا تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہی کے لیے پیترا بدلنا کسی جگہ سے پسپائی اختیار کی جاتی ہے کسی اور جگہ دباؤ بڑھانے کے اگرچہ بداہے تو پسپائی ہو رہی ہے لیکن یہ پسپائی جو ہے یہ فرار نہیں ہے متحر فل دشمن کو کسی وقت جو ہے وہ راستہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ ذرا آگے بڑھے خود پیچھے ہٹ کر اور پھر اس کے عقب سے یا کسی سائڈ سے اس پر حملہ کیا جائے یہ ہوگا متحر فل جنگ کے لیے پیترا بدلنا او متحرز ادافیت یا اپنے کسی دوسری جمعیت اور لشکر کی طرف پہنچنا تو یہ جو تحیس ہے علافیت اندر حقیقت یہ ہے کہ جو مدینہ کی ہجرت کی اصل نوعیت ہے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو دارو الاسلام بنا دیا بہی ہی مانا کہ وہاں کے دو جو عرب قبیلے تھے اصل اوسط خزرت ان کی موتد میں تعداد ایمان لے آئی جن میں ان کے روسا بھی تھے سردار بھی تھے لہذا وہاں اب جانا جو ہے یوں سمجھیے کہ یہ اپنی اس دعوت اور تحریک کو ایک نئے فیز میں داخل کرنے کے لیے جسے قاعدہ کہتے ہیں مورچہ کہتے ہیں ایک بیس ہے اب کہ اب یہ تحریک اور یہ انقلابی جدو جو وہاں سے لانچ ہوگی وہ جو اس کا اگلا مرحلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس کے بعد ایکٹو ریزسٹنس اس کی طرف پیش قدمی کے لیے وہاں حضور جا... صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں یہ فرار نہیں ہے یہ کسی درجے میں بھی کوئی صرف پناہ گاہ کی تلاش نہیں ہے بلکہ یہ تو اسی تحریک کا اسی جدوجہد کا اگلا برحلہ ہے اب اس ہجرت کے ضمن میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تفصیل کے ساتھ ایک بات سمجھ لیں ہجرت کے فوراً بعد ہجرت ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ منورہ ربیع الاول کی آٹھ یا نو یا دس یا بارہ یہ تاریخوں میں تو اختلاف ہے یہ جیسے حضور کی تاریخ پیدائش میں بھی اختلاف ہے بارہ ربیع الاول حضور کی تاریخ وفات تو بارہ ربیع الاول ہے بالیقین اس میں کسی شک کو کی گنجائش نہیں لیکن پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے آٹھ نو یا بارہ یہ آ مختلف ہے اسی طرح وہی تاریخ ہے کہ جس میں ہجرت کر کے حضور مدینہ منورہ پہنچے اور اس میں جو ابھی ایک کتاب چھپی ہے اور رحیق المختوم جو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کے موضوع پر موسٹ ریسنٹ بک ہے اور بڑی اوتھینٹک ہے اس لیے کہ احادیث اور روایات یہ